آج کا ہمارا سبق ہے ادر اد ست ثانی سب دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں ادر اد ستسانی اد تریقۃ العصریہ الدر ستسانی میرے پاس جو سفح ہے وہ گیارہ ہے پیج نمبر گیارہ جو جامع العلم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کی چھپی ہوئی ہے جی اقرا اقرا جی ٹھیک ہے हم. تو ادر اد سانی ہمارا سبق ہے آج کا اس میں یاد رکھیے دو چیزیں ہیں مین ٹھیک ہے ایک تو وہی والی بات ہے کہ ماں کس کے لیے آتا ہے جلدی سے بتائیے مہیرہ ماں کس کے لیے آتا ہے ماں کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے ماں ماں ماں کا استعمال ایک ماں ہوتا ہے ایک من ہوتا ہے ماں کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے مہیرہ سے سوال ہے صرف اب آپ کو میری آواز سنائی دے رہ رہی ہے جی ماہر غیر جاندار ہاں نہیں غیر جاندار کیا مطلب ہوتا ہے غیر جاندار کے نہیں غیر ضویل عقول کے لیے غیر زی عقل کے لیے ہاں جو عقل نہ رکھتا ہو جاندار تو بہت ساری چیزیں ہیں جی ماں ماں کا استعمال ہوتا ہے غیر ضبیر عقول کے لیے جو چیزیں عقل نہیں رکھتی ان کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے جاندار کے لیے نہیں جاندار تو بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا ماں کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے جاندار میں تو انسان بھی آتا ہے غیر ضوی العقول کے جو چیزیں عقل نہیں رکھتی حمزہ اقبال بال آپ ذرا بتائیے من کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے جلدی سے بتائیے من کا استعمال جی عقل والی چیز کے لیے جی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے من من کا استعمال ذی عقل کے لیے جو عقل رکھتی ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ حمزہ اقبال کی اور من ما کا استعمال ہوتا ہے غیر ضوی القول کے لیے جو چیزیں عقل نہیں رکھتی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ما کا استعمال یہ دو چیزیں پچھلے سبق کی ہیں جو اس درس کے اندر بھی کام آئیں گی یہاں پر صرف اور صرف ایک چیز نہیں آتی ہے نمبر ایک معنس اور نمبر دو اس میں اشارہ معنس کے لیے کیسا لایا جائے گا ایک ہوتا ہے مذکر ٹھیک ہے مذکر ایک دو جیسے نام ہو گئے نام تو نام ہے وہ تو مذکر ہو جیسے بھی وہ استعمال ہوں گے مذکر کا نام ہے تو مذکر کے لیے ہوگا اور اگر مانس کے لیے تو مانس کے لیے ہوگا عالم جو ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی جو چیزیں ہیں جو صفات ہیں وہ کیا ہوں گی بعض مذکر ہوں گی بعض مانس ہوں گی مذکر کے لیے مذکر کا استعمال ہوگا منس کے لیے مانس کا استعمال ہوگا مانس کی پہچان کیا ہے हुँ. جی ہی شی جیسے کہ بال ٹھیک کہہ رہے ہیں جی ہاں وہی فیمیل میل فیمیل وہی ہے ٹھیک ہے نا ہی اور شی تو یہاں پر صرف فرق اتنا پڑے گا کہ تھوڑا سا فرق الفاظ کے اندر ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہادہ ہے تو ہادا کا استعمال اگر مونس کے لیے ہوگا تو کیا ہوگا ہاد ہی ہاد ہی اس کے آخر میں آئے گا ہاد ہی کا استعمال مانس کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ کو میں عربی کے اندر منس کی فرق بتاتا ہوں کہ مانس کی علامت کیا ہوتی ہے عموماً جو چیزیں مونس ہوتی ہیں ایک تو نام آ نام سے کر کی بات ہے کہ جو بھی چیز منس ہوگی عموماً اس کے آخر میں عام طور پر ہے، ضروری نہیں ہے عام طور پر اس کے آخر میں گول تا آتی ہے گول تا ماہرہ نے مطالعہ کر کے آئے ہوئے ہیں جی مہیرہ نے مطالعہ کیا ہوا ہے ماشاء اللہ بہت خوب بہت اچھی بات مانس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے آگے مثالوں سے واضح ہو جائے گا مونس کی علامت کیا ہے اقرا آپ ہمارے ساتھ ہیں منس کی علامت کیا ہے جس کے آخر میں گول تا آتی ہے جی جس کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ منس ہوتا ہے عام طور پر ماشاء اللہ نجم العلم بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں جی جس کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مونس ٹھیک ہے نا اب وہی آئے گا اور اس کے لیے منس کے لیے اس میں اشارہ کیا ہوگا حاضی ہی حاضہ مذکر کے لیے تھا تو حاضی ہی کس کے لیے ہوگا مانس کے لیے اور باقی قاعدہ وہی ہے کہ حاضر کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے کس چیز کی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے قریب کی طرف تو وہی قاعدہ یہاں پر بھی چلے گا کہ حاضی کے اندر بھی یہ بھی اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور قریب کے لیے ہوتا ہے صرف فرق اتنا پڑے گا کہ حاضرہ کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی مرد اور میل کے لیے اور حاضی کا استعمال مج... آ... مانس کے لیے فیمیل کے لیے اور ٹھیک آ... ہے نا یہ چیزیں عورت کے لیے ٹھیک ہے یہ باقی جتنی چیزیں ہیں تو آج کے سبق میں یہ, یہ چیزیں نوٹس ہیں باقی آپ دیکھتے جائیے ادر ستسانی کتابوں میں دیکھیے سب کتابوں کی طرف متوجہ ہو جائیں ادر ستسانی ہاض ہی سب سے پہلے ہاض ہی بتایا آپ کو کیا آپ کے مکمل جو بھی ہوگا وہ کیا استعمال ہوگا اگر وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے نا ہاو ہی ہاو ہی لائے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد آنے والی جو چیز ہے وہ طرف جی ساعتن کہتے ہیں گھڑی کو سا گھڑی ٹھیک ہے گھڑی ٹائم دیکھنے والی نمبر دو ہال قراسہ کہتے ہیں کاپی کو ٹھیک ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں کراستن کیا چیز ہے کاپی نوٹ بک ٹھیک اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ہاد ہی زہارتن کہتے ہیں پھول کو ٹھیک یہ بھی ماننے سے آخر میں گولتا ہے زہارتن پھول قراستن کاپی باقی وہی ہاض یہی ہے ہاد ہی سارتن یہ ایک گڑی ہے ہاد ہی قرأۃن یہ ایک کاپی ہے ہاد ہی یہ ایک پھول ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو اس کے بعد اب سوالات والا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ذیاقل ہوں گے ان کے لیے من کا استعمال ہوگا من ہادھی اور جو غیر ذی عقل ہوں گے غیر ضبط اقول ہوں گے تو ان کے لیے ماں کا استعمال ہوگا ماہ ہی ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے یہ لگا رہے ہیں ماہ ہی اب یہاں سے آگے یہ چلنا شروع ہو جائے گا ہاض ہی نمبر ایک ماہی یہ کیا ہے ہا دہی سا اس کے جواب میں یہ ایک گڑی ہے ما حادی ہی یہ کیا ہے نمبر دو ہادی کراستن یہ ایک کاپی ہے ما حادی ہی یہ کیا ہے ہاد ہی زہارتن یہ ایک پھول ہے ٹھیک ہے نمبر تین ہو گیا اللہ اکبر اس کے بعد نمبر چار پہ ہے ما حادی ہی یہ کیا ہے اس کے جواب میں ہار ہی یہ پیمانہ ہے سکل پیمانہ ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے پیمانہ ہے سکل جس سے لکیر کھینچتے ہیں آگے ماہ ہی یہ کیا ہے ہادی محفتن ٹھیک ہے مح یہ کیا ہے بستہ ہے بیگ بیگ بستہ جس کے اندر بکس ڈالی جاتی ہیں جی اس کے بعد ہے ہی یہ کیا ہے ہاد ہی غرف جی ہاد ہی غرفت روم کمرہ ٹھیک ہے نا ما ہاج ہی یہ کیا ہے ہاد ہی یہ ایک کمرہ ہے تو دیکھیے ان سب کے اندر آخر میں کیا آ رہی ہے گول تا آ رہی ہے اور اس سے اشارہ ہے منس کی طرف ٹھیک ہے نا ما ہاج ہی سب سے آخر میں دیکھیے کہ ما ہاج ہی یہ کیا ہے اس کے جواب میں ہے کہ ہاد ہی بلیک بورڈ ٹھیک ہے نا بلیک بورڈ ہاد ہی سب رتن یہ کیا ہے بلیک بورڈ ہے ٹھیک ہے نا ہادہ ما ہاد ہی ہاد ہی سبورتن یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر کیا ہے آخر میں گولتا ہے اور ساری کی ساری کیا ہیں غیر ذی عقل ہیں غیر ضویل عقول ہیں تو ان کے استعمال ہوا ہے ما استعمال ہوا باقی وہی حادی ہی قریب کی طرف اشارہ ہے اور ساری کی ساری مونسات ہیں ساراتن گڑی مونس قراستن کاپی یہ بھی مونس یعنی الفاظ کے اعتبار سے زہراتن پھول گولتا مونس کی علامت مستر پیمانہ سکیل فوٹا جو بھی کہہ دیں ٹھیک ہے نا مستر تن کیا ہے بیگ بستہ ٹھیک ہے اور سے کمر روم جی سب پلیک بورڈ ٹھیک ہے نا یہ سارے کے سارے آپ کو مانی سمجھ میں آئے اور طریقہ سمجھ میں آ گیا وہی سے اشارہ کرتے ہوئے سوال ہوگا اور اس کے جواب میں آگے کیا آئے گا ہادی کے بعد اس کا جواب آئے گا سمپل ہے بالکل سیم وہی پہلے والے کی طرح ہے جی مہیرا آپ مہیرہ ساتھ ہیں مہیرا آپ بول نہیں رہے ہمارے ساتھ ہیں آپ جی اپنے ساتھ رہنے کا احساس دلاتے رہیے ساتھ ساتھ اور بتاتے رہیے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے جی نجم العلم نے بولنا شروع کر دیا نجم العلم ہمارے ساتھ اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلا رہے ہیں تو آپ کیوں خاموش ہو گئے جی تو سب کو سمجھ میں آ گئی نا اتنی بات یہاں تک اس کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے دوسرا حصہ جو سبق کا ہے درس کا ہے وہ ہے زوی العقول کا ٹھیک ہے نا زوی العقول جو عقل رکھنے والے ہیں یعنی انسان کے بارے میں تو ان کے بارے میں سوالات آتے ہیں آگے نمبر ایک حاضی طالبۃ یہ ایک طالبہ ہے ٹھیک ہے طالبہ پڑھنے والی ہے علم طلب کرنے والی ہے حاضی استاد تن یہ ایک استانی ہے ٹھیک ہے میڈم ہاں جی ہادی خادمہ تن یہ ایک خدمت کرنے والی ہے یا یہ ایک کیا ہے خادمہ ہے تو سمجھ میں آئی طالبہ تن طالبہ استاد تن استانی خادمہ خادمہ سمجھ میں آئی تو دیکھیے اس کے بعد سے وہی سلسلہ آوار کیا ہوگا سوالات و جوابات کی نشیت شروع ہونے لگی ہے من ہاد ہی یہ کیا ہے اس کے بعد جواب دیتے ہیں کہ ہادی ہی طالب تن یہ ایک طالبہ ہے پھر سوال ہے کہ من منہادی یہ کون ہے اس کے جواب میں ہے ہادی استاد یہ ایک استانی ہے جی من منہادی تیسرا سوال ہے ہاد ہی خادمۃن یہ ایک خادمہ ہے خدمت کرنے والی ہے من منحادی چوتھا سوال ہاض ہی امراۃ یہ ایک عورت ہے منہادی یہ کون ہے ہادی بنتن یہ ایک بیٹی ہے ٹھیک ہے بنتن بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے عام لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر تو یہ بنتن بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے ولادن لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے برال ٹھیک ہے بنتن لڑکی بیٹی دونوں ہادھی بنتن یہ ایک بیٹی ہے من ہی, یہ یہ کون ہے ہادھی فاطمہ یہ فاطمہ ہے نام ہے ٹھیک ہے فاطمہ فاطمہ ہے تو سمجھ میں آئیے آپ کو ساری بات ہاد ہی زینب یہ آگے سارے نام دے ہیں ہاد ہی زینب یہ زینب ہے نام ہے ہاد ہی سعیدہ یہ سعیدہ ہے ہاد ہی سلما یہ کیا ہے سلمہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کیا ہے پہلا حصہ غیر زبی القول کے لیے دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے پہلا حصہ غیر زبی القول جو عقل نہیں رکھتے ان چیزوں کے بارے میں ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے ذی عقل یعنی انسانوں کے لیے ہے من کے ساتھ من ہاد وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا استعمال ہے